اَعُولُ بِاللَّهِ السَّبِيْءِ الْعَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَقْطِهِ وَنَقْطِهِ أَلَمْ يَقْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَفْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ فقال جَلَّ وَعَلَى فِي مُقَامٍ آخر أفنا القرآن نل قرآن من میم اللہ کا خانہ ہوا نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی کلام قرار دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یعنی اللہ کا خانہ ہوا تعالیٰ نے اس کے کلمات خود ادا فرمائے اور کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یعنی قرآنِ مجید قرآن حمیز یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وقفہ بھی اشارہ اتنا ہی شرط اور اتنی ہی شریرک قرآن کے لیے کافی ہے کہ قرآن اللہ اجزا واجل کی صفت ہے اللہ اجزا واجل کی کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاصہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے ولفرقان اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نہ جانتا وہ فرقان ہم اس قاری کے دل اور دماغ میں فرقان حق و باطل کی امتیاز کا ملکہ پیدا کر دیتے پھر اس کو حق حق دکھائی دیتا ہے اور باطل باطل دکھائی دیتا ہے وہ باطل کو حق نہیں سمجھتا اور حق کو باطل سمجھ کر جھٹلاتا نہیں ہے اس سے روح گردانی نہیں کرتا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی خاصیتیں ہیں اس کے فضائل ہیں اس کے خواب اور یہ حضلات لوگوں کے لیے ہدایت بینات ناط ان من الخدا ہدایت اور اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ صرف اس کتاب کو اپنے گھر میں لا کے رکھ دے اس کو ہدایت نہیں ملے گی دور سے اس کو دیکھتا رہے اس کی زیارت کرتا رہے بچوں کی پہنچے اس کو دور رکھے ہدایت حاصل نہیں ہوگی قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات کو خوبصورت دیدہ زیب پوسٹروں پر لکھوا کر اپنے گھروں کی دیواروں پہ آویدنا کریں اور اس کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہو کے کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے اس طرح اسے ہدایت نہیں آئے گی ہدایت اسی آدمی کو حاصل ہوگی جو اسے پڑھے گا اور اسے سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے اور جو کتاب اللہ کو پڑھے گا اس کو سمجھے گا وہی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش کروٹیں لیتی ہے کہ میں اس کو سمجھوں تو صحیح اور پھر اگر اللہ تعالی کسی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ دے دیتا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی اسے مل جاتی اور اس کو پتا ہی نہیں کہ اللہ کا یہ کلام کیا ہے اللہ کی یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے تو اس نے کہاں سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور کہاں اس کے اندر عمل کی توفیق پیدا ہونی ہے آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ جس کو ہم برزخ یا قبر کہتے ہیں وہاں بھی کتاب اللہ کو پڑھنے والا سمجھنے والا اور کتاب اللہ کی تصدیق کرنے والا یہی کامیاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کر نکیل فرشتے یہ قبر میں آتے ہیں آپ صلیم ہے اور دین اسلام ہے وہ سوچتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا رب اللہ ہے دین اسلام ہے وہ شخص جس کو تمہارے اندر مخلوط کیا گیا تھا وہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہے تجھے کیسے پتا چلا وہ آگے سے جواب دیتا ہے پڑھا کتاب اللہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھا منصوبی ہی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب پر ایمان لایا سن سنا کے نہیں کیا کہا اس نے کامیاب ہونے والا وومن جو قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا میں اوپر ایمان لایا کہ جو جس کے اندر ہے میں خود درست اور اس کی میں نے تصدیق کی اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی پریشے اس کو کہیں کہ نم کا نوم اب سکون کی نیند سو جا اور جو کافر ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا بازی نافرمان فرمان خاطف کافر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے وہ سارے سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں ہاں لا ادنی آئے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں نہ یا کو لوگوں کو سنا تھا لوگ کچھ باتیں کہا کرتے تھے تو بول تو جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا اب ان دونوں کا فرق سمجھنے کا ہے وہ شخص جو قبر میں سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے رہا ہے اس کا صحیح جواب دینے کا سبب کیا ہے اس کو کیسے پتا چلا کرا کتاب اللہ کہ وہ کتاب اللہ کا کاری ہے کتاب اللہ کو پڑھنے والا اس کا مطالعہ کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے اور یہ آدمی جو سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا یہ کیا کہتا ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کرتا تھا لوگوں سے سن سنا کے کہنے والا کہ میرا رب اللہ ہے سن سنا کے کہنے والا کہ دین اسلام ہے سن سنا کے نبی کو رسول ماننے والا پہلی سیڑھی آخرت کی پہلا مرحلہ کا اس کے درینا کام ہو رہا ہے وہاں جا کے سارا کچھ بھول جائے گا کیونکہ اس نے صرف سنی سنائی باتیں زبان سے ادا کی تحقیق نہیں کی شوق پیدا نہیں ہوا دین اس کے دل میں راسک نہیں ہوا کتاب اللہ کے ساتھ اس کی محبت کتاب کو پڑھنے والا اس پر ایمان لانے والا اپنے قول و پیز سے اس کی تصدیق کرنے والا کامیاب ہو رہا ہے لوگوں کی باتیں سن سنا کے اپنا عقیدہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اب دیکھیے جادا اولا شروع ہو گیا ثانیہ رجب شعبان تین ماہ باقی رہ گئے رمضان آنے مزید گزشتہ رمضان سے لے کے اب تک ہم نے قرآن مجید کی کتنی کلاوٹ کی ہے تلاؤٹ کرنا پڑھنا یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کو سمجھنا جو پڑھے گا نہیں وہ سمجھے گا کہاں سے عبد ابن عمر ابن آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر ہم اخرا اس مجھے پیریڈ بتائیے دورانیہ بتائیے وقت بتائیے کہ کتنے عرصے میں میں قرآن مجید کی تلاوت کروں آپ نے فرمایا یہ شاعری قرآن ایک مہینے کے اندر پڑھ فکر دیا ہے آپ نے کہ ایک مہینے میں قرآن مجید قرقان حمید کی تلاوت کا اور جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے وہ کام فرض ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ ایک مہینے میں قرآن پڑھ یعنی اوسطن تیس پارے مہینے کے تیس دن نتیجہ تن ایک پارا اوسطن ایک دن میں اور ایک سپارہ ایک دن میں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ آدمی جس کو قرآن اچھی طرح پڑھنا آتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں چالیس منٹ میں آسانی سے سکون کے ساتھ ایک سپارہ تلاوت کر سکتا ہے اور جس کو آنکھ اٹکتا ہے اس کو اٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے جو آدمی قرآن مجید اٹک اٹک کے پڑتا ہے اس کے اٹک اٹک کے پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں پڑتا سال بات کو آنکھ کھولے گا تو اس کو اٹکے گا ہی اگر ایک آدمی کے روٹین ہو روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے میں نے وقف کرنا ہے نکالنا ہے اور روزانہ وہ تلاوت کرے پرانے مجید کی اٹکل اس کی خدا خود ہی ختم ہو جائے گی اور ایسا آدمی بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سپارہ پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک سپارے پہ جو اس کا لگے گا وہ صرف دو تین بار لگے گا بس اس کے بعد نہیں کیونکہ جب اس کی یہ بن جائے گی وہ اکثر مقامات اور کے اس کو زبانی یاد ہو جائیں گے زبانی یاد نہ بھی کرے تو پھر بھی یاد ہو جائیں گے ایسا آدمی جو کل ذہن ہو وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا خود ذہن ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں بھی خود ذہن ہے فلاں بھی کن ذہن ہے خود ذہن کوئی نہیں ہوتا صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کی توجہ کسی اور جانب ہوتی ہے آپ دیکھ لیں اسکولوں میں سے استادوں سے مار کھا کے بھاگنے والے فیل ہونے والے ان کو گاڑی کا ڈرائیور بنا دو بڑی تباہی کی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ڈرائیونگ کرنا کیا خود رے ناپی کا کام ہے لمحے لمحے میں اس نے ایک ایک سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کدھر کو جانا کدھر سے آنا ہے وہ گاڑیوں کا کام سیکھ لے تو گاڑی کی آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ اس کے کس پرزے میں خرابی ہے یہ لانت ہے اس کی صرف یہ ہے کہ اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس کے کے اس کو صحیح روپ پہ لگا نہیں سکے ہے وہ بھی نہیں لیکن اس کی ذہانت اس کا شوق اس کا وقت وہ ایک طرف نہیں ہے اس کا دھیان دوسری طرف ہے دیکھیں کتنے کل سہن لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ کل سہن سمجھتے ہیں حقیقت وہ کل ذہن نہیں ہوتے سبق انہیں سکول کا کالج کا یاد نہیں ہوتا مسجد مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے سبق اس کو ایک لائن یاد نہیں ہوتی لیکن اگر راستے پہ چلتے ہوئے کسی کے وہ گاڑی سے یا ڈیگ سے چلتا ہوا کوئی گانا سن لے تو فوراً اس کو یاد ہو جاتا ہے یعنی حافظہ اس کا مضبوط ہے حافظہ صحیح ہے ذہین ہے لیکن سمجھو پڑھائی کی طرف نہیں ہے بات تو اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کی روٹین بنا لے عادت بنا لے اس کو قرآن مجید اکثر مقامات سے ویسے ہی زبانیں یاد ہو جائے گا پھر یہ اڑنے والا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے ہمارے پاس افسوس کے کو آم کی راؤت کے لیے وقت نہیں ہوتا باقی سارے کاموں کے لیے اخبار پڑھنے پہ آدھا آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں ڈیلی بلا ناگا کیا فائدہ اخبار پڑھنے کا کوئی سیاسی برج ادھر سے ادھر الٹ گیا ہے کوئی چڑھ گیا ہے کوئی اتر گیا ہے کیا فائدہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ اخبار پڑھنے پہ لگاتے ہیں اس کے کالم اور تجزیے اور اداریے پڑھنے پر اور پھر گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد دو دو چار چار گھنٹے ان خبروں پہ آپس میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے پہ رایا کر دیتے ہیں اور ہر آدمی جو اخبار پڑھتا ہے اس کو سویرے وہ اپنا خرج سمجھتا ہے کہ جو خبر میں نے پڑھی ہے جو مجھے اہم لگی آئی ہے میں دوسروں کو بتاؤں کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں نا وہ جناب ہر آدمی اخبار پڑھنے کے بعد یہی کوشش کرے گا جی سب سے پہلے میں بتاؤں لوگوں کو جس کو بھی ملے گا جی آج پیٹرول اتنے روپئے مہنگا ہو گیا ہے آج گیس اتنا مہنگا ہو گیا ہے آج بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اس کو اپنا پڑدے پر بس ہی سمجھے لیکن وقت نہیں ہے پرانے مجید پڑھنے کے لیے اور شرم آتی ہے وہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہوئے جو اس نے مسجد سے سنا ہے اخبار سے پڑی ہوئی بات لوگوں کو بتاتے ہوئے کوئی جھجھک کوئی شرم نہیں آتی شرم آتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ بھی بڑی عجیب شرم ہے اور شرم کی بھی عجیب ستم طریقی ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ ہی گرتی ہے صرف صرف اخبار ہی نہیں اور بھی بہت کچھ لوگ پڑھتے ہیں رسائل ہیں جرائد ہیں ڈائجسٹ ہیں ناول ہیں کسی کو کچھ پسند ہے کسی کو کچھ پسند ہے رات کو سوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے منہ کے اوپر ہی رکھ کے سو جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کی صورت حال کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا پھر کچھ خاص اس کی جھاڑی جائے گی اس کو صاف کیا جائے گا چون چار کے دو چار دن ابتدائی وہ بڑے جوش کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے پانچ سات ستارے پڑھنے کے بعد پھر وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھتے ہیں کوئی زیادہ چھلانگ لگا لے گا تو رمضان میں ایک مرتبہ سارا پرانے مجید پڑھ لے گا اس سے زیادہ اور آگے بڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا پہلے ایک ماحول ہوتا تھا کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت لازمند کیا کرتے تھے اور پھر کوئی بندہ اور کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے صبح کی نماز لوگ لازمی پڑھتے تھے اور اس کے بعد قرآن مجید چاہے ایک رکو پڑھے آدھا رکو پڑھے پڑھتے ضرور تھے کچھ نہ کچھ کا لوگوں کا تھا اور کے ساتھ دیکھیں یہ ریڈیو ٹیلی ٹیلیویژن جب سے شروع ہوا ہے اب کیا ہے صبح سویرے اٹھتے ہی ٹیلی ٹیلیویژن آن کر دو تلاوت لگی ہوئی ہے وہ دو چار دن تلاوت سن لی اس کے بعد وہ تلاوت والا اپنا کام کر رہا ہے اور یہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں سننے سے بھی گئے اسی طرح غلط العام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا پڑھنا یہ سنت ہے اور اس کو سننا یہ فرض اور واجب ہے حالانکہ بات ایسی نہیں قرآن کو پڑھنا بھی فرض ہے قرآن مجید فرقان امید کی تلاوت کرنا فرض ہے لازم اور ضروری ہے اللہ نب العالمین کے احکامات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جب اس کو بلّہ پڑھے گا اس کا مطالعہ کرے گا اس کے احکامات کو جانے گا پھر پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ اس توفیق دے گا تو یہ سستیاں اور غفلتیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں یہ مسلمانوں کے شیان شان نہیں یہ ان تو وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالی نے ہمیں پوری دنیا پر عزت دی, دی اور آج ہماری جزت کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا عمل کرنا چھوٹا اس کے بعد اس کو سمجھنے کا جو اہتمام تھا وہ چھوٹ گیا اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام بھی گیا شیطان یکم کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا آہستہ آہستہ کرتا ہے آہستہ آہستہ ایک نمازی پانچ وقت کا نمازی باجماد نماز ادا کرنے والا وہ یکدم بے نمبازی نہیں ہوتا بلکہ شیطان اس کو غصوصے دیتا ہے اس کو پہکاتا ہے پچھلاتا ہے پہلے نماز کے آغاز والی نماز سے بعد والی جو ہیں جن کو رواطن کہتے ہیں سنت موقعہ ہو یا غیر موقع آہستہ آہستہ یہ چھڑواتا ہے وہ جی کوئی بات نہیں گھر میں جا کے پڑھ لینا <tossil> پہلے اس کو ابھارتا ہے کہ گھر پڑھنے کا زیادہ سواب ہوگا چلو <tossil> جی گھر جا کے پڑھ لینا وہ چار دن گھر جا کے پڑھتا ہے پھر آہستہ اہستہ وہ کوئی نہ کوئی اور کام شروع ہو جاتا ہے کہ جاتا ہے چلو گھر جا کے پڑھو گا گھر کوئی اور کام کھڑا ہو جاتا ہے سنتے چھوٹ جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کی تکبیریں الا رہنے لگتی ہے پھر ایک دو رکھتے جماعت سے رہ جاتی ہیں لیٹ پہنچتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی جماعت رہنا شروع ہو جاتی ہے جماعت ہو چکتی ہے پھر یہ مسجد میں آتا ہے بات پڑھنے کے لیے پھر وہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں کلا تو ہو ہی گئی ہے اکٹھی کر کے پڑھ لوں گا زور کو زر کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گا اور برادر کو بھی پڑھتا ہے مگر قریب جا کے آہستہ آہستہ وہ بھی گئی اس طرح تدریجن وہ ایک آدمی کو نمازی کو بے نمازی کر دیتا ہے اسی طرح قرآن مزید فرقان امید کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے اس کو بھی اس نے اسی انداز میں توڑا ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے جیب میں ہر آدمی موبائل کا وزن اٹھا کے پھرتا ہے وہ کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تو جیب میں قرآن مجید بھی رکھا جا سکتا ہے بلکہ اب تو وہ سافٹ ویئر بھی موجود ہے موبائل کے اندر فیڈ کر لیں قرآن مجید کا سافٹ ویئر انسٹال کر لیں جہاں موقع ملے آن کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دے اور پھر اس کو چاہے جہاں مرضی لے کے پھرتا رہے کیونکہ موبائل کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا الفاظ یہ صرف اسی وقت لفظ ہوتے ہیں جب تک سکرین پہ ہوتے ہیں جب یہ سکرین سے غائب ہوتے ہیں یہ الفاظ باقی نہیں رہتے یہ ان کے مخصوص کچھ کوڈ ہوتے ہیں 001001 کے کچھ کوڈ ہیں جن کے اندر یہ سارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے جب ہم بٹن دبا کے اس کو ڈسپلے پہ لے کے آتے ہیں تو گویا ہم اس موجود اس ڈیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ایک خاص شکل و صورت پیدا کریں وہ ایک خاص شکل و صورت الفاظ کی انداز میں یا جو بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کو ہم چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ڈسپلے پہ اگر پرانی مجید موجود نہ ہو بند ہو سافٹ ویئر پرانے مجید والا تو اس کو آپ موبائل کو جیب میں ڈالا ہوا ہے بیٹو خلا میں چلے جائیں کوئی حل نہیں کیونکہ وہ اب قرآن نہیں ہے وہ کچھ اور بن گیا یہ سمجھے کہ جس طرح چھوٹے بچے کچی پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں الفاظ لکھے پھر ان کو ربڑ کے ساتھ مٹا دیا یا استاد بلیک بورڈ وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد مٹا دیتا ہے مٹنے کے بعد وہ الفاظ کیا ہیں سیاہی ہو جاتے ہیں باریک باریک پاؤڈر بن کے ختم ہو جاتے ہیں الفاظ الفاظ نہیں رہتے اسی طرح یہ جو یعنی کہ اس کا سسٹم ہے موبائلوں کے اندر یا کمپیوٹر وغیرہ کے اندر وہ بھی یہی ہے کہ وہ الفاظ باقی نہیں رہتے اس کو پھر ساتھ اٹھانے میں کوئی خرچ نہیں ہے اور یہ ایک آسان ترین طریقہ ہے وہ موبائلوں پہ لوگ گیمیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں وقت صاف کرنے کے لیے کسی کو اور کچھ نہیں ملتا کوئی نہ کوئی جھوٹ گھاڑ کے اپنی طرف سے اور اس کو نام دے دیا لطیفے کا جھوٹ گھڑا لوگوں کو ہٹانے کے لیے اور سمجھا کیا لطیفہ حالانکہ لطیفہ ایسی باریک بات ہوتی ہے جو عام بندے کو سمجھ نہ آئے اس کو کہتے ہیں لطیفہ عام طور پہ ذہن سے وہ بات او رہے لیکن وہ بات بہت اہم ہو اس بات کو لطیفہ کہتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے نے جھوٹ ہنسانے والا جھوٹ اس کا نام لطیفہ رکھ دیا ہے تو خیر سارے کاموں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے عرب لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس بات میں بڑے پختہ ہے چھوٹے چھوٹے پرانے مجید جیبی سائز کے ہر وقت ان کی جیب یہ موبائل اس وقت اتنا نہیں ہوا تھا اب شاید وہ موبائل یوز کرتے ہوں یا وہ آئی پیڈ کا زمانہ آ گیا جدیب ہے جدید دور ہے مچھر میں آئے ہیں دو رکت چار رقط سنت ادا کی ہے جماعت کھڑی ہونے میں ایک منٹ رہتا ہے دو رہتے ہیں تین رہتے ہیں پانچ رہتے ہیں فوراً جیب سے قرآن مل نکالاوت شروع اقامت ہوئی نشانی لگا کے فوراً بند کر کے جیب میں ڈال پانچوں سو کے اوقات میں ہی جتنا آزان اور جماعت کے درمیان سنتوں کے بعد جو وقت ہے اگر اسی اوقات کوئی بندہ تلاوت کر لے پھر بھی سپاہ سوا سپارہ بآسانی تلاوت ہو جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان عمید کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا اس پر عمل پیرا ہونا یہ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اگر نہ نام کے تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں لیکن مسلمان اگر واقع تن مسلمان بن جائے اس کی تو کیا ہی بات ہے جیسے چھوٹے بچے شرارتیں کریں تو بڑے ان کو کہتے ہیں انسان با ہوتا تو وہ انسان ہی ہے لیکن حرکتیں وہ انسانوں والی نہیں ایسے ہی کہنے کو تو سارے ہی مسلمان ہیں لیکن جو حرکتیں ہیں وہ مسلمانوں والی نہیں ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے بھی اسی انداز میں قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے یا آمنو کا اے ایمان والوں پورے پر مسلمان ہو جاؤں اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما